بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا لله واثنا و نستغفره اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا الحديث كتاب الله وهين الهدي هدي محمد الله عليه وسلم وشر محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفث بسم الله الرحمن الرحيم امن الرسول بما انزل الیه من ربہ والمؤمنون كل امن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله قالو سمعنا وطعنا وفرانا ربنا و المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أقانا ربنا ولا تحمل علينا إسران كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واخفل لنا ورحمنا أنتم وبلانا فانصرنا على القوم الكافرين <تصفيق> ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وحبلنا من لدنك رحم إنك أنت الوهاب ربنا أتنا من لدنك رحمة وإيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم وزينه وكره من اللہ محبل بلکہ درس میں جو ہے ایمان کی تعریف بتائی گئی تھی کہ ایمان جو ہے امن سے اور امن کے معنی سلامتی شانتی ٹھیک ہے لیکن ایمان کی تعریف کیا ہے لغوی لغوبی تعریف یعنی ڈکشنری میں ایمان کی تعریف کیا ہے ایمان کی تعریف ہے تصدیق کہا کہا؟ تصدیق کرنا دل سے سچے یقین یعنی کے مانے لیکن علامہ مدینہ نے کہا کہ ایمان کے تصدیق کافی نہیں ہے بولے اقرار, اقرار کے ساتھ اقرار مات تصدیق تصدیق کے ساتھ اقرار کرنا. اور شرع تعریف تصدیق بالجنان اقرار باللسان اور عمل بال دل سے تصدیق کرنا زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا اور اس بارے میں ایمان کی تینوں قسموں کو یہ ایک حدیث بتائی گئی ال ایمان و ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں افضلها قول لا اله افضل ہے لا اله الا اللہ کہنا یعنی اقرار باللسان کی مثال کیا ہے لا اله الا اللہ, اللہ, اللہ اور عمل بالجواہ کی مثال جوار سے جسم کے عمل کرنے کی مثال کیا ہے نا اماطت ولاحدہ نب طریقۂ راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا اور دل سے تصدیق کی مثال بالحیاء و شعبۃ تم ایمان حیا کا تعلق جسم سے ہے یا دل سے ہے دل سے اس لیے الحیہ و شعبۃ ایمان حیا ایمان کی شاخ ہے یہ تصدیق میں قلب کی مثال ہے ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو رسول کے بارے میں بتایا گیا رسول کا کیا معنی ہوتا ہے <سؤال> پیغام پہنچانے والا نبی کا خبر دینے والا نبی جس سے آتا ہے امبا آتا ہے یہ سلو نے خبر کے بارے میں پوچھتی امبا کہتے نیوز کو نبی کے معنی اللہ کی خبر دینے والا اور رسول کے معنی اللہ کے پیغام پہنچانے والے نبی اور رسول میں فرق کیا ہے یعنی رسول اسے کہتے ہیں جو صاحب ہو وہ صاحب کتاب بھی باندھنے کا اور انہیں تبلیغ کا دیا جائے اور نبی وہ ہیں جو پچھلے نبی کی شریعت پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کی تعلیم دی جائے جیسے یوشا بن نوٹ وہ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے اور وہ بنی اسرائیل کو صحیح راستے پہ لاتے تھے اور انہی کی قیادت میں بنی اسرائیل نے بیت المخود کو فتح کیا کہ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہو سکا کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ بھائی قلنا اس بستی میں داخل ہو جاؤ لیکن نہیں جب اللہ تعالیٰ قوم الارض التي المقدس اللہ تب اللہ ترق ادبارکم فتن کلیب خاصرین کہ میری قوم کے لوگ اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ اور پیٹ پھر کے مت بھاگو ورنہ تم گھاٹا اٹھاؤ گے ارے مقدس تو کہا ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے کا بہت ظالم قوم ہے ہم نے مقابلہ نہیں کر سکے تم جاؤ تمہارا رب جائے تو علیہ السلام نے کہا رب انی لا میلا املی نفسی میں نہیں مالک ہوں مگر اپنے نفس کا اور اپنے بھائی کا یعنی حضرت علیہ السلام وہ بھی نبی بنائے گئے تھے وہ بھی نبی اور رسول تھے علی السلام تو اللہ تعالی نے کہا محرمۃ اللہ امر بھائی نسل چالیس سال تک اللہ نے اس گناہ کی وجہ سے بیت المقدس کے داخلے کو روک دیا بیت المقدس محروم رہے بعد یہ تھی ہمیں بٹکتے رہے آسمان سے اللہ نے بدلیوں کا سایہ کیا اور آسمان سے کھانا آتا تھا من نمس اللہ سلوا جو چڑیے بٹیر پھوڑتے تھے جس کو ضبع کر کے کھاتے تھے یعنی بنا کر اور موت کی طرح سے پتے پہ جم جاتے تھے اس کو کھاتے تھے شہد کی طرح سے بہت مقوی چیز ہوتی تھی تو اللہ نے رہنے کا بھی انتظام کر دیا اور کھانے کا بھی انتظام کر دیا کچھ نہیں کرنا ہے صرف کھانا اور ہی کرنا تو بھی نفرمانی کی نصور تعم واحدین کھانے پر صبر نہیں کریں گے زمین کی پیداوار نکالو یخرج لنا خریج لینا تو زمین کی پیداوار میں بخ لحاف سبزی ہو ترکاری ہو پیاز ہو لہسن ہو اتستبدلون ودنا لدی بخیر تو کہا ایسی چیز کو بدلنا چاہتے ہو اچھی چیز کے بدلے بری چیز لینا چاہتے ہو یعنی جو جو اچھی چیز اس کے مقابلے میں ادنا چیز کو اختیار کرتے ہو بری چیز نہیں ادنی چیز کو اختیار کرتے ہو آلہ کو چھوڑ کے جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے بہترین غذا ہے اس سے معلوم کہ جب اچھی غذا موجود ہو تو خراب غذا یا اسے ادنا غذا نہیں کھانی چاہیے جب اچھی غذا ہو اور ایک ادنا غذا ہو تو کس کو استعمال کرنا چاہیے اچھی شوش. تو بہرحال یہ مسئلہ ہے تو یہاں جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ امن الرسول یہ ترجمہ تشریح ہو گئی ہے رسول بھی ایمان لایا اس چیز پر جو کچھ اتارا گیا ان کی طرف کے رب کی طرف سے اور ایمان والے بھی اس سے معلوم اور رسول بھی ایمان لاتے ہیں نبی اللہ و کلیمات رسول بھی اللہ پر ان کے کلمات پر ایمان مان لاتے ہیں ہر چیز کا علم ان کو نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو لہنفر قویم ہم رسولوں میں سے کسی کے دونوں تفریح نہیں کرتے اگر, اگر ایک رسول کا انکار کرے تو وہ تمام رسولوں کا انکار کرنا لازم آئے گا جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا تو اللہ نے کہا کردبد قوم انمر سلید ن علیہ السلام کی قوم نے تمام رسولوں کا انکار, انکار, انکار کیا کیا علیہ السلام, کی حد علیہ السلام کی قوم نے حود علیہ السلام کو انکار کیا لیکن اللہ نے کہا قذبت عادل مرسلی عادل نے تمام رسولوں کا انکار کیا صالح علیہ السلام کی قوم مدعین صالح علاقہ, علاقہ, علاقہ جو خیبر سے آگے ہے تبو کے راستے میں تو اس قوم نے صالح علیہ السلام کا کی انکار کیا تو اللہ نے کہا ذبت سمود نیل مرسلیم سمود نے تمام رسولوں کا انکار کیا لوت علیہ السلام کی قوم نے کا انکار کیا تو اللہ نے کہا القوم نل مرسلی. شوائب علیہ السلام کی قوم جھاڑی والی قوم عیقہ نام تھا بستی کا نام تھا کہا کدب اساب تلمر سلیم جھاڑی والوں نے یا ای والوں نے یا مدین والوں نے اس کا دوسرا نام مدین نہیں یہ رسولوں کا انکار کیا ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا کرنا تو یہی کہ تمام رسول اور رسولوں میں تفاضل بھی نہیں کرنا ہے جیسے یونس بن متا, متا پر مجھے فضیلت مت دو اور ایک حدیث اور بھی ہے علیہ السلام کے بارے میں ایک منٹ اللہ نے فضیلت دی ہے بات کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی اس کو بیان کر سکتے ہیں لیکن یعنی آپس میں گفتگو کرنا کا فنا افضل ہے فنا غیر افضل ہے یہ جائز نہیں ہے اللہ نے جس طرح فضیلت دی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے تین سو پندرہ رسولوں کو فضیلت دی تین سو پندرہ میں سے پانچ رسولوں کو فضی دی پانچ رسولوں میں سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ فضی فضیلت دی وہ اس طرح بیان کرنا ہے لیکن فلاں فلاں سے افضل ہے فلاں مقابلہ نہیں کرنا ٹھیک ہے نا یہ منع ہے پہ فضیرت مندوں پہ فضیرت مندوں یہ سب حدیث ہے موسا پہ فضیلت مندوں ہاں یہ حدیث آ گئے اس کو یاد کر رہا تھا سیقود لوگ قیامت کے بے ہوش ہوں میدان محشر یہ تو وہ ہے پہلی دفعہ سرخوں کا جائے گا سارے لوگ بے ہوش ہو کر کے پڑھے میں مر جائیں گے دوسری مرتبہ سرخوں کا جائے گا تو خبروں سے اتر کے ادھر چلا گیا کہاں چل گئی میدانی معاشر میں بھی بے ہوشی ہوگی جیسا کہ بعد ارے علم نے کہا ایک سور پہلا دوسرا سر میدان محشر میں بھی ہوش تاری ہوگی شاید بعد تیسرے سر کے بھی قائل ہے اللہ عالم تو لوگ بے ہوش ہوں گے یوفیق سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا جس طرح اناؤ علومن تنشق قانون خو سب سے پہلے میری خبر پھٹے گی اسی طرح سب سے پہلے قیامت کے دن بے ہوشی میں سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا اللہ فیدہ ان بےسا فیدہ موسا لکھا فیدہ انا چاہیے فیدہ ان بےسا بات سن فیچان بلارسی اور میں دیکھوں گا کہ موسا علیہ السلام عرش کے پکڑے پائے کو پکڑے ہوئے فلاں ادری اکان سفاق قبلی او کانا ممنس اللہ آپ نے فروغ مجھے نہیں معلوم مسا علیہ السلام کو بے ہوشی ہوئی اور سب سے پہلے مجھے مجھ سے, مجھ سے پہلے مجھے, پہلے مجھے نہیں معلوم کہ مسا علی بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش آیا یا اللہ نے ان کی بے ہوشی سے دور رکھا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی رویت تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ ارے نی امدوری مجھے دکھلا کہ میں تجھے دیکھوں تو اللہ نے کہا لن ترانی تم ہمیں نہیں دیکھ سکتا لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو بہن استقرہ مکان افسل تر اگر پہاڑ رک جائے تو گویا کہ سمجھو کہ تم نے دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے جب تجلی فرمائی پہاڑ پر تو مسئلہ اسلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے اکانا کہ مجھ سے پہلے بے ہوشی کے ساتھ ان کو ہوش آیا یا اللہ نے ان کی بے ہوشی سے محفوظ رکھا کہ دنیا میں بے ہوش تھے اس لیے اللہ نے قیامت کی بے ہوشی سے ان کو محفوظ رکھا تو اس حدیث میں بھی یہی بتا ہے کہ فضیلت نہیں دینا علیہ السلام پر بھی فضیلت نہیں دینا یونس المتہ پر بھی فضیلت نہیں دینا اللہ توفس متا یہ حدیث بھی بخاری میں ہے چلیے ہوگی یعنی آپس میں کسی کو افضل کرنا کسی کو حقیر کرنا یہ جائز نہیں ہے لیکن اللہ نے جو فرمایا کہ بعض رسولوں کو بعض رسولوں کو فضیلت دی ہے اس حد تک بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے چلیے آگے خریق اللہ پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کے ذات پر ایمان لانا اللہ کی ربوبیت پر اللہ کے اسماص پر اللہ کی اولیت پر فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب فرشتے اللہ کی غیبی نورانی مخلوق ہے جو ہماری نگاہوں سے مخفی ہیں گناہ نہیں کرتے وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا فرشتے کے جن جی نام نام معلوم ناموں کے ساتھ ایمان لانا جن کے نام نہیں معلوم ہے ان پر ایمان جی ان کے اعمال پر ان کے صفات پر ایمان لانا فرشتے کھاتے پیتے نہیں اور سوراخ بہت تیزی میں اور راستہ طے کرتے ہیں نا؟ اور اللہ کی اور لکھ کے دیا نا؟ یہ. رسولی اور ان کے رسولوں پر رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب نمبر ایک جن رسولوں کے نام معلوم ہیں ان پر نام کے ساتھ ایمان لانا جن کے نام نہیں معلوم نام کا نمبر ایک نمبر اجمال تمام رسولوں پر ایمان لانا اور تفصیل محمد صلی اللہ علیہ سے تفصیل کا مطلب یہ کہ جو پچھلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں لیکن قرآن حدیث کی جو باتیں پچھلی شریعتوں میں ہیں یہ پچھلی شریعت میں جو باتیں ہیں قرآن سے اس کی تائید ہو رہی ہے تو اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بعض احکام ایسے ہیں جو پچھلی شریعت میں بھی تھے اس میں بھی تھے جس طرح سورعام کی آیت نمبر ایک سو اکاون سے لے کر ایک سو ترپن تک ملتا دس باتیں اللہ نے عصیت کی شرک نہیں کرو ماں باپ کی نہ فرمانی نہیں کرو نہ کسی کو قتل بھی نہیں کرو یتیم کے مال کے قریب مت ہو ناپتل میں کمی مت کرو فوائد کے قریب مت جاؤ یعنی یہ سب کتنی باتیں ہیں تقریباً دس باتیں اللہ نے بتائی یہ باتیں پچھلی کتابیں بھی تھیں اس پرانی مانا لیکن کچھ ہی دوں میں فرق تھا جیسے ان کے ہاں روئے زمین میں اب جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہوں. وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے اگر کپڑے پر اگر گندگی لگ جائے تو کپڑا کا کا کاٹنا ضروری ہوتا تھا اونٹ کا ووشن کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے حرام کر دیا تھا چربی ان کے اوپر کیا کر دی تھی حرام کر دی تھی علاقے تو جو شریعت میں انکار ہے اس میں اس کا انکار اس, اس, اس پر ہم عمل نہیں کریں گے لیکن جس کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ یہ اس شریعت اس شریعت میں ہے یا نہیں ہے کیونکہ کوئی تحقیقی روایت نہیں ہے ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے تو اس میں نہ تصدیق کرنا ہے نہ تقریب کرنا ہے ادھر حد تک محل الکتاب بلا تو جب یہ کتاب بیان کرے تو نہ تصدیق کرو اور نہ تقریب کرو اور جو باتیں قرآن و سنت کی توریت میں ہیں اور قرآن نے اس کی تائید کی ہے جس اللہ نے کہد کللم بھائی نہیں دے یہ تو قرآن تو تصدیق کرتا ہے تو وہاں پر یہ حدیث معامل کریں گے بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی باتیں بیان کرو وہ باتیں جو قرآن سنت کے مطابق ہیں ٹھیک ہے نا اسی لیے یسانی کو جب سنسار کرنے کا مسئلہ ہے اور آپ نے یہودیوں کو بلایا کہ تمہارے یہاں بھی رجم تھا پتھر سے مار مار کے کرنا انہوں نے کہا نہیں ہمارے یہاں کیا ہے چہرہ کو کالا کر دیتے تھے تو اللہ کے نبی نے کلفا تم بھی تو رت لو جب توت لایا گیا تو عبداللہ بن سلام نے پڑھا رجم والی آیت تھی تو اس پر وہ ابن سوریا جو یہودی کا عالم تھا وہ کیا رکھ دیا انگلی رکھ دیا حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ اس کو کہ ہاتھ ہٹانے کے لیے جیسے انگلی ہٹایا فیدا یہ تلوا یہ تو رجم, رجم کی آیت کیا ہوگی چمک نہیں لگی رجم کی آیت کیا ہوئی چمک نہیں لگی تو اس سے معلوم ہوا کہ جو باتیں قرآن میں ہیں پچھڑی کتابوں میں بھی ہیں ان کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوا تفصیلی ایمان لائیں گے اللہ نے کہا کہ اللہ نے اللہ فی الحم مختی ان انبیاء کو اللہ نے ہدایت دی اب ان کی پیروی کیجیے ان چیزوں میں جن میں اللہ نے کہا ہے کرنے کے لیے لیکن جس میں قانون اور لا کا فرق آ اس میں ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے سیم مان لائیں گے سمجھ میں آ گیا نا جان و فرق نہ رسولوں کے دل میں نہیں کرتے وہ سمعنا میں اور انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی غفران کرب بناوری کی مسید اے اللہ ہم تیری مغفرت طلب کرتے ہیں تیری طلب پلٹ کے جانا ہے کالو سبینا کا شاہ جب, جب یہ نازل ہوئی کہ اگر اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم ظاہر کرو یا اس کے چھپاؤ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے لو دل میں خیالات آتے ہیں چاہے ظاہر کرو یا چھپا اللہ حساب لے گا تو صحابہ رونے لگے نا گھبرانے لگے دی محصف خیالات آتے ہیں اس پکڑ ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا کرو سمے ہم نے تب اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی ان کی شان میں ایمان والوں نے مغفرت کے طلبگار ہیں طرف پلٹ کے جانا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ آسانی والی آت نازل کی یعنی بعد والی آیت سے پہلی آیت کیا آگی منسوخ ہو گئی دل کے خیالات کو معاف کر دیا ان اللہ امتی حدثت انفسها ما انہ تجاوزہ معلوم دل میں وسوسے آئے یا خیالات آئے اللہ ان پر گرفت نہیں کرے گا جب تک انسان کلام نہ کرے یا اس پہ عمل نہ کرے تو اس لیے یہ جو آیت ہے نا یکلف نہ یوکلف اللہ اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا اس کی طاقت سے زیادہ مگر اتنا ہی جتنی اس کے پاس طاقت ڈھاما کا سبق اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا والی یہ مقصد اور اس کے اوپر وہی گناہ ہے جو اس نے کمایا ربنا لا لایا ان نسینا وختانا اے ہمارے رب ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے بھول جانا اور چوک انجانے میں غلطی ہے تو بھول گئے ایک انجانے میں غلطی ہو گئی نہیں شالی کو جو نا حفیخی جو تم خدا ہوگے گرفت نہیں ہے تو اگر ہم بھول جائیں یہ چوک ہو جائے ہماری گرفت نہ کر جب اللہ نے کہا نائم ہاں ہم نے معاف کر دیا ہم گرفت نہیں کریں گے قد فعلت میں نے ایسا کیا ربانہ رب گزر چکے اللہ نے کا قدفایت میں نے ایسا کیا پچھلے متوبہ جو اللہ نے بوجھ ڈالا آسان دین کے ساتھ اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ٹھیک ہے رب بنا بولا تو ہم ملنا ماں اللہ ہمارے اوپر وہ جھنڈا ڈال جو میں برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اللہ نے کہا کہ ہم نے ایسا کیا واہ فو ہمیں معاف کر دی یعنی جو ہمارے اور تیرے درمیان جو گنا اسے معاف کر وقفی اللہ ہماری مخفرت ہمارے اور بندوں کے درمیان جو کمزوریاں ہیں جو خلل ہے اس کو دور کر ایک تفسیر اور اور ہمیں دنیا میں بھی رحم کر موت کے وقت بھی اور قیامت کر اور ایک تفصیل واہ فو جو گناہ ہے اسے کیا کر دے مٹا دے آتا ہے مٹانا گناہوں کو وقف لنا گناہوں کو ڈھانک دے سمجھ میں آ رہا ہے واف وا مانے گناہوں کو مٹا دے وافا وقف گناہوں پر پردہ ڈال دے. دنیا میں بھی اور دنیا. یعنی دنیا میں بھی رسوانا کر اور آخرت میں بھی تو اللہ نے کام نے کیا چنانچہ قیامت کی دن اللہ استغفر ہوا اللہ ایک بندے کو بلائے گا اور اللہ اس کو بالکل قریب کرے گا اور اللہ کہے گا فتم بقایدہ فنا فنا گناہ کو یاد کرتے ہو وہ یاد کرے گا فلاں کیا فنا فلا حتى اذا ظنوا قد هلكه ياهتى کہ وہ یقین جائیں گے اللہ قد سترت عليك في الدنيا میں دنيا دنیا میں تیرے عیب پہ لك اليوم اور اج میں تیری مغفرت کر رہا مغفرت اللہ رسول کی بنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقہ واعف عنا واغفر لنا ورحم واعف عنا واغفر لنا رحمہ لنا لنا لنا لنا أنت أنت اللہ نے مغفرت کر دی اور ہم نے ہم پر رحم فرما اللہ نے کہا میں نے اس کو کسر سے پڑھنا مولانا تو ہمارا مولا ہے مولا کے معنی دوست ایک مولا کے معنی کارساز مولانا کے معنی مددگار جب نسبت کی جائے گی بندے کی طرف اس زمانے دوستی کی اور اللہ کی طرف کی جائے گی دوستی اور مددگار دونوں ہیں ایمان والے ایک دوسرے کے کارساز نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے دوست ہیں دوست ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں دنیا بھی ہے لیکن کارساز کاموں کو بنانا مصیبت کو دور کرنا اس معنی میں صرف اللہ کے لیے ہوگا فی اللہ ہوا مولا ہو اجبریل بے شک اللہ تعالیٰ نبی کا مولا ہے اجب بھی اور ایمان والے بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی ہیں کارساد بھی ہیں مددگار بھی ہیں اجمرین اور سارے ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوست بھی ہیں اور مدد کرنے والے بھی اسماف کے تحت ٹھیک ہے اس سلسلے میں یہ ہے کہ بعد مفسرین کے نزدیک کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے حاصل کو ملا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ اس کا حساب لے گا یہ آیت بعد والی ایسے منسوخ ہے بعد میں منسوخ نہیں بلکہ اس کی تشریح ہے کہ دل میں ایک خیال آیا اور چلا گیا تو اس کو گرفت نہیں ہے لیکن دل میں اگر آپ نے رکھ لیا اور اسی کو پال رہے ہیں اور بار بار اسی پر سوچ رہے تو گرفت ہو سمجھ میں اس لیے جو حدیث بخاری کے اندر موجود ہے ان اللہ قدب الحسنات وسیعت اللہ نے نیکی اور بدی دونوں لکھ دی اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اذا اراد آپ دیا حسنت میرا بندہ جب بھلائی کا ارادہ کرے تو ایک نے کی لکھو اور جب نیکی کر لے تو دس نیکی لکھو اور جب برائی کا ارادہ کرے اور برائی نہ کرے اتنا ترکا ہمیں جرائی میرے خوف سے برائی کو چھوڑ دے تم ایک نے کی لکھو برائی کا ارادہ کرے اور برائی چھوڑ دے برائی نہ کرے برائی کا ارادہ کرنے اور برائی نہیں کیا ہو برائی کو چھوڑ دیا اس نے کر کے وہ چھوڑ دیا تب تو ایک کی لکھنا اب برائی کا ارادہ کیا اور دل سے نکل گئی برائی تو اس پر اللہ گناہ نہیں لکھے گا دونوں میں فرق ہے برائی کا ارادہ کیا برائی نہیں کیا اللہ کے خوف سے دیکھنے کی برائی کا ارادہ کیا دل سے بات فوراً چلی گئی نکی کا ارادہ نہیں کیا بلکہ برائی کا ارادہ کیا اور دل سے نکل گیا اس پر گناہ نہیں لکھا جائے گا نمبر دو نمبر تین برائی کا ارادہ کیا پختہ ارادہ کر لیا اور لوگوں کے ڈر اور خوف سے اس نے برائی چھوڑ دی لوگوں کے ڈر اور خوف سے تو گناہ لکھا جائے گا بھی ایک گناہ لکھا جائے گا اور برائی کر لیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا یہ اللہ کی رحمت ہے کیونکہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہم رات دن گناہ کرتے ہیں اگر اللہ تعالی ایک نیکی کے ثواب دس نیکی کے برابر اور برائی کے جب گناہ ایک برائی کے برابر اگر نہیں لکھتا تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں ہم کیا ہو جاتے ہیں اللہ بولے اللہ ترک علی ابا بولے اگر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ان کی گرفت کرے تربی زمین پر کوئی بھی مخلوق کو اللہ زندہ نہیں چھوڑے گا یہ اللہ کا نظام ہے گناہ اتنے ہوتے ہیں ہم کو پتا نہیں اس لیے یہ دعا ہمیشہ پڑھنا چاہیے اللہ اغفر اما ما تو وما اخر وما اما وما تو وما عالن وما اما وما تو اما اسرف انت عالم و بہ منی انت المقدم و انت الموخم و انت الا کلنی شہین قدیر جو گناہ ہم نے آگے کیا جو پیچھے کیا جو ظاہر میں کیا جو شبہ کے کی کیا اللہ ان تمام کو کیا کر دے معاف کر اللہ مفل کل دکھ ہو جل رہو یہ دعا بات سجدے میں پڑھتے ہیں میرے تمام گناہوں کو بخلی. چھپا ہوا ہو ظاہر ہو چھوٹا ہو بڑا ہو اول ہو آخر ہو ظاہر ہو باتن ہو ہر گناہ کو معاف تو یہ تفسیر ہے انت مولانا تو میرا کاسات ہے فنسرنا کافر قوم پر ہماری مدد کرے تو الحمدللہ اس کی تفسیر تقریبا مکمل ہوئی اس کے بعد آپ آئندہ ہفتے کیا پڑھیں گے دوسری بات یہ کہ وہ کل دسیر صاحب نے بولا تھا کہ ہماری ایک چوکی رکھنی تھی وہ آئی نہیں ابھی وہ ادھر جو چوکی رکھنی ہے تو وہ تو ابھی کام ہو رہا ہے ادھر زیر. صرف ایک رکھنا تھا آپ لوگ اگر دوسرے دن میں ٹائم دے دیتے تو مہربانی ہوتی وہ جو مکان ہے اس میں صرف ایک چوکی رکھنی تھی تو ابھی آپ لوگوں سے ہو جائے ہو ہو جائے اگر ہو جائے تو ٹھیک